بسم السلام الرحمن الرحیم علیہ وص اللہ علی محمد محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمب حضرت سگن معاش مجھے تمام خارہ گرامی اور تمام سامعین کو شمحسن اقبال سے سلام رست کرتے ہیں اور فکر الحمد سلسلہ درس باب صلاح درس نمبر 38 صفحہ نمبر انسٹھ ففٹی نائن اور صفحہ صدر نمبر ایک سے شروع ہو جاتا ہے آج نماز کے مبتلا نماز کے بارے میں پڑھیں گے کون کون سی چیزیں انسان سے شادر ہو جائے تو آپ کی نماز سے باطل ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے کل آپ لوگ کو نماز اور تاخیرات کا ذکر ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں ایک علمِ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پیران کے حکم سے اس میں آج کل جو ہے ہاں علامہ بشیر نے دعوت میں ایک جملہ لکھا تھا کہ سلام پھرنے کے بعد بلا فاصلہ بلا فاصلہ استافی اللہ پڑھیں تو یہ الگ آپ لوگ علم میں رہیں کہ یہ بلا فاصلہ کا لفظ جو ہے علامہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے کسی بھی قلمی اور شاوی دعوت میں نہیں ہے بلا فاصلہ کا لفظ انہوں نے چونکہ وہ کل میں پڑھنے کے حق میں نہیں تھے ہاں جی تو اس لیے انہوں نے یہ بلا فاصلہ کا لفظ لکھ دیا اس کے بعد سارے عوام نے دیکھا البہ کو بلا فاصلہ لکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے اب مکل میں تیوہ کا پڑھنا گویا کہ جائز سے نہیں ہے رفتار ایسا کریں جائز نہیں اس لیے نہیں پڑھیں حالانکہ دکھا دکھا لوگ ایک چیز میں رہیں تمام میں پوری نرواشی دنیا پہ تمام تاریباً جو ہے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسن، پرسن، پرسن، نشین بستان کے ہر گاؤں میں جا چکا ہوں دو دفعہ جو ہے تمام مساجد میں خاصوفیہ امام میں کچھ نہیں سب میں جو ہے سب میں بلا استثناء سب میں صبح کی نماز کے بعد تمام جگہوں پر کلمہ طیبہ اس کے ساتھ کلمہ تمجید بھی پڑھتے ہیں ہاں لیکن باقی اوقات میں جو ہے ہمارے مساجد میں زیادہ تر اکثر طور پر پڑھتے ہیں باقی صوفہ برادری کے مساجد میں بھی میں نے دیکھا چھور میں پڑھتے چھور بٹ میں میں گیا وہاں تینوں ٹیم پانچواں ٹیم پڑھتے تھے ان کے وہاں کے سارے لوگ شوشن اور بادشاہ کے منتقل تھے لیکن جو وہ تب فقیر کے مریض بھی تھے لیکن وہاں سب پڑھتے تھے تین چار پانچواں ٹیم پڑھتے تھے نمازوں کے بعد تو اس طرح جو ہے یہ علماء پڑھتے ہیں اس لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں اس کلمے کا پڑھنا لال اللہ افضل ال ذکر ہے محمد رسول اللہ افضل و ذکر ہے اس کے پکڑے پکڑتے انسان مسلمان نہیں ہوتے تو اس سے بڑھ کر زیادہ ثباب ملنے والا نماز کے بعد پڑھی جانے والی طاقبات میں اور کوئی چیز نہیں آ سکتی ہاں جی ہاں پھر ایک بات یہ بھی کہ چلو یہ قلم طیبہ پڑھ لیا پھر اسف اللہ کو نہ پڑھیں پھر بھی ایک اعتراض کی بات ہے چونکہ امیر کبھی نے اس کے پڑھنے کے بھی ہمیں دعوت میں کھا لیکن جب دو نیکیاں جمع کر لیتے ہیں تو پھر کسی کو بھی اعتراض سے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا جی? تو یہ جو ہے باقی ولا فاصلہ کے اللہ علامہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے کسی بھی قلمی اور چھابی دعوت میں نہیں ہے ہم نے اس چیز پر تحقیق کی آپ لوگ بالکل بے فکر ہیں تو انہوں نے اپن طرف سے لکھا ہے ہاں جی لہٰذا کلم طیبات جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایک سے پڑھنا اس طرح مطلب نہیں کلم طیبہ کا پڑھنا واجب ہے لیکن پڑھنا مصعب یعنی سواف ہے جس طرح باقی تاخیبات کا پڑھنا سنت ہے مصطحبِ یہ بھی تاخیبات کے نمایاں اگر کوئی پڑھیں تو بالکل ثواف ہے عجیب ہے ہاں جی اس میں سات بنیادی عقائد اس کے اندر موجود ہے لہذا اس کے پڑھنے میں بالکل ثواف ہے ہمارے پیرانے طریقہ میں خود باون مرحوم کے ساتھ بیٹھا ہوں بام محرحوم نمازوں کے بعد باہ ہمیشہ پابندی سے ہر ٹیم کے بعد پڑھتے تھے موجودہ با پیر بھی پڑھتے ہیں ہاں جی کے پڑھنے میں ثواف ہے پیرانے پیر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے تھے اور پڑھنا ثواف ہے باعث آخر ہے ایک بندہ اس کو عادت نہیں پڑھے تو اس کو ہم ہاں اسے یہ کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا لیکن پڑھیں گے تو ہے لیکن اگر کوئی اس کلم کو نہ مانے نہیں پڑھتا ہے کیونکہ وہ نہیں مانتا پھر تو وہ نورباشی زمرے سے خارج ہو جائے گا جو سر کلم طیبہ کو نہیں مانیں گے نا وہ تو اس میں تو خدا بھی نکل گیا پیغامہ بھی نکل گیا پنجودہ بھی نکل گیا نہیں مانتا اس لیے نہیں پڑھتا پھر تو وہ نورواشہ سے ہی خارش ہو گیا لیکن وہ تاخیرات کے عنوان سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن اعتقاد اس کا ہے مانتے ہیں کلمے کو تو اس صورت میں ہاں جی ہم ہاں اس کو اس کے ممکن نہیں کہہ سکتے ہیں جو انصاف کے بات یہی جو مانتے ہیں اور کم از کم صبح کو پڑھتے ہیں کم کو کم صبح کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو اس سے ہم اس بات پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں ٹھیک ہے وہ نہیں پڑھا دوسرے اوقات میں تو اس کو ثواب نہیں ملا اس کو صواب پڑھتے ہیں آپ کو ثواب نہیں وہ نہیں پڑھتے اس کا ثواب نہیں ملا ہاں جی لیکن کوئی یہ کہیں کہ یہ جائز سے نہیں ہے باقی اوقات میں پڑھنا اور رات کے طور پر یہ بس سو فیصد غلط ہے کیوں جسنی افضل الکر اللہ ہے اور اسی ذکر کے پڑھا موسلم پر کوئی مسلمان نہیں ہوتے تو تاخیرات میں یہ ہر صورت میں شامل ہے اور حضر شاہ سید نے بھی تاخیرات کے لامے ان کو یہ حد ہو جو ذکر نہیں کیا اور کسی کو توفیق و او صفی فتح صفیہ بھی پڑھ لیں عصر ابھی پلیں دعا جوشن کبیر پورا پل اللہ تعالیٰ کو اس میں ایک ہزار اصمال ہیں ہے نورون اللہ نور کون اس کو منع کر سکتے ہیں دعا کے لیے کوئی بندہ حد حدود قائم نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں راز و نیاز منوجات اللہ کی تمجید اور تحمید پڑھنے میں کوئی تصویر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں اس کے لیے اس کے میدان بہت وسیع ہیں لہٰذا جو کوئی بھی اچھی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں تمام ان دعاؤں کے علاوہ ہم قرآن دعائیں جتنے ہیں وہ سب بھی اگر کوئی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی مختلف دعائیں قرآن باغ میں ہیں قرآن دعائیں پڑھ سکتے ہیں بالکل ثواف ہے حاضر ہے تاخیر کے عنوان سے پڑھ سکتے ہیں لہذا جو ہے یہ ایک حقیقت آپ لوگ جان کے رہیں باقی جو ہے نماز کا آج نے جو ہے اصل بحث یہ ہے یہ کل کے بس کیسا تھا آ, نماز کو باطل کرنے والی چیزیں یہ نہیں باطل ہی نہیں کیا آپ کے نماز بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کا آپ کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا باطل کے مطلب یہ اس کو پھر عصا لینو شروع سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ نماز کے اندر آپ ہو پھر آپ سے یہ چیزیں شادل ہو جائے آپ کو نماز باطل ہو جائے گا میں اماں بھارت مبتلا تو نماز کو باطل کرنے والے چیزیں فامین ان میں سے نواقذ و تہرتین ہیں ہاں جی وہ تمام چیزیں جس کو وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ نے باب تہارت میں پڑھ لیا وضو ٹوٹ جانے والی کوئی بھی چیز آپ سے صادر ہو جائیں نماز کے دوران آپ کی نماز باطل ہو جائے گا کل سب کے ساتھ یعنی وضو ٹوٹ جانے والے اس کے اسباب پانچ چھ اسباب بیان کیا تھا جیسے نیند آ جانا نماز کے اندر غشی طارے ہو گیا یعنی بے ہوش ہو گیا خطاً ناسہ نماز کے اندر کوئی پاگل ہو گیا یا اس سے جو ہے ہاں جی اس سے ہوا خارش ہو گیا تو ان تمام چیزوں سے جس طرح وضو ٹوٹتی ہے تو اسی سے جو ہے آپ کی نماز سے باطل ہو جاتی ہے ایک تو یہ فارمولے کس کم فرمایا نہ واقع تارتین ہے تہارتین سے مطلب وضو غسل کو توڑنے والی تمام چیزیں جو ہے اور آپ کو دوبارہ وضو کرنے کرنا پڑنے والی اور دوبارہ غسل کرنا واجب ہونے والی ان کاموں میں سے کچھ بھی آپ سے شادی ہو جائے نماز کے اندر اس سے آپ کے وضو آپ کے نماز سے باطل ہوتی ہے وہ ان کا نئے اگر چاہیے وضو غسل واجب کرنے والی کوئی بھی چیز اس کو توڑنے والے کوئی بھی چیز بھول کر ہی کیوں نہ ہو ساون بھول کر ہی کیوں نہ ہو تام مدن یا آمدن ہو آمدن ہو یا صاحب ہو دونوں صورتوں میں تب وضو ٹوٹنے والے کوئی بھی چیز آپ سے شادر ہو جائیں آپ کے نماز باطل ہو جائے گا اس نماز کو پھر آسرن دوبارہ وضو کر کے آپ کو دوبارہ نماز سے پڑھنا ہوگا دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ وضو آپ کے ٹوٹ گئے اس لیے نماز آٹومیٹیکلی باطل ہو جاتے ہے ایک چیز دوسری بات فرماتے ہیں ول نماز کے اندر آپ کا رخ پھیرانا ہاں رخ پھیرانا علا ماورا ہو پیشھے کی جانب تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھنا مخروع ہے نماز کے اندر ثواب میں کمی آئے گا لیکن اگر آپ نے بالکل پیچھے کی جانب مڑ کے دیکھ لیا نماز کے اندر تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی ولی رخفن کے ونِ التفاط و رخہ معورہ بالکل پیشے کے جانب اس کے علاوہ وََ نََ کو بحارفن مفہومن یا نماز کے اندر بات کرنا ایک حرف یہاں ہر سمراد ایک کلمہ ہے معفومن بامانہ بامعانہ ایک لفظ آپ نے بول دیا مثلا نماز کے اندر آپ نے کسی شخص کا نام لے لیا زید بول دیا مثلا احمد بول دیا مثلا ہاں جی تو فاطمہ بول دیا تو ایک کلمہ ہے جس کا معنی بھی ہے تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی انہیں یعنی اگر ایک لفظ بولنے کے صورت میں اس کے لیے بامانہ ہونا شرط اس اللہ فرمائے بھی ہر شن ایک بامانہ لفظ ایک لفظ ہو تو بامانہ ہونا چلتے بامانہ ایک لفظ بولنی تو آپ کا نماز باطل ہو جائے گا البتہ وہ جو ایک لفظ آپ نے بولی وہ دعائیہ کلمات میں سے ناؤ قرآن آیتیں نہ ہو اگر وہ ہو تو اس سے نماز بالتیں نہیں ہوتے ایسے جیسے کسی کا نام بتا دے کسی چیز کا نام بتا دے دیا نماز کے اندر آپ نے بس بول دیا اچھا بھائی چمچ ہاں جی پانی آگ ایسے الفاظ آپ نے بول دیا سالن روٹی بول دیا تو یہ باطل ہوتے کیونکہ یہ نماز سے تعلق نہیں دعائیہ کلمات بھی نہیں ہے بھی نہیں تو ایک لفظ بامانہ بول دیا حق و نماز ہو جائے گا او حرفین یا دو حرف یعنی دو کلمہ بول دیا فسائدن اس سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ہونے کی صورت میں پھر اس میں جو ہے بامانہ ہونا شرط نہیں ہے ان فو ہی ما خواہ اس کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی اس کو وہ بامانہ ہو وہ ان لم یحم یا بے معنی ہو اس کا کوئی معنی نہ ہو کوئی مطلب معنی سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن جب دو لفظ آپ نے بول دیا اس کا کوئی معنی نہ بھی ہو تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی خواہ اس کا معنی ہو یا مععہ نہ ہو اس کی کوئی معنی مفہوم عرف میں لغت میں زبان اپنی زبان میں ہو کسی زبان میں یا نہ ہو تب آپ نے دو یا دو سے زیادہ حرف بول دیا آپ کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن پہلے, پہلے والی پہلے ایک حرف میں بھی ادھر ابھی دو حرف بول دیا دو ایک کلمہ یا دو کلمہ دونوں صورتوں میں یہ باتیں لوگ کب مان لے سب ملا قرآن وہ لفظ وہ ایک لفظ یا دو لفت جو آپ نے بولی وہ قرآن کلم میں سے نہ ہو وہ قرآن میں سے نہ ہو قرآن کی کوئی کلمہ نہ ہو آیت نہ ہو والی اور دعاؤں میں سے بھی نہ ہو بس دعاؤں میں سے آپ نے نماز کے اندر اللہ اکبر پڑھ لیا یا صرف اللہ پڑھ لیا یا صبح نلّہ لیا تو ان سے نماز باطل نہیں ہوگا اگر چیز جو ہے بے موقع پڑیں تو وہ مغروح میں چلا جائے گا لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگا والفیل الکشیر تیسری جو, جو ہے نماز میں فعل کثیر فالتو کوئی زیادہ کوئی کوئی فعل کثیر انجام دے دے کوئی فالتو بہت سے کام کرے جو کہ وہ کام ال الخارج من افال صلات وہ نماز کے کاموں میں سے بالکل آؤٹ ہے خارج ہے الخارج ان آؤٹ ہے باہر ہیں افال سلاد نماز کے کاموں میں نماز کے کام کیا جیسے رکو وجود وغیرہ ان سے باہر کوئی فالتو آپ نے جو ہے اے، اے، کام کیا اور وہ بھی زیادہ مقدار میں کیا صرف ایک دفعہ نہیں ہے زیادہ مقدار میں کیا جیسے کہ صلاح سے خدوات جیسے آپ نے نماز کے اندر تین قدم چلا یا آگے چلا یا پیچھے چلا یا دائیں چل یا بائیں چلیں جس طرح پہ چلا نماز کے اندر تین قدم آپ چلیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے کیونکہ چلنا نماز کے احکام میں نہیں ہے نماز کے اعزا میں نہیں ہے اور ضربات یا زمین پر کئی دفعہ آپ پاؤں مارے ہاں جی ضرباتین اور حرکاتن ان متوالیاتن یا مسلسل مختلف حرکاتیں کریں مثلا نماز ایک دفعہ آپ نے چہرے پہ حال لگایا پھر سر پہ حال لگایا پھر کپڑے پہ حل لگایا پھر ہاں جی چادر پہ حال لگایا اس طرح جو ہیں بہت جگہوں پہ بار بار ہاتھ کو آگے پیچھے کر رہے ہیں پھیر رہے ہیں ایک چیز سے چھر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے نماز باطن ہوگا ہاں جی تو لکھا ہے حرکات المتو مسلسل مختلف حرکتیں جو نماز کے افعال میں سے نہ ہو تو بھی نماز باطل ہوگی ولوسبۃ الفااہش تو یا انتہائی نامناسب انداز میں اچھلنا ہاں جی اچھلنا ٹرمپ ہاں جی اچانک پاگل سے وصبہ اچھلنا فواہشہ انتہائی نامناسب انداز میں نماز کے اندر ایک دفعہ اوپر اچھل پڑا تو اس سے بھی نماز باطل ہوگا ولو کانت واحد یہ اچھلنے والا کام اگر جی ایک ہی دفعہ کیوں چون نہ ہو چونکہ نماز سے آپ باہر کام ہے اور نہ مناسب کام تھا نماز کے اندر تو اس سے بھی آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اس کے علاوہ ولقاقہ تو نماز کے اندر ہنسنا ولبکاؤ اور رونا لیکن ان دونوں کے لیے شرط یہ علم یا اگر نہ ہو یہ دونوں من غلبت شوق شراب تہ فی جنانے یہ غلبہ یا یعنی نا غالب آنا ہے ذوق چکھنے کی وجہ سے شراب پاک شراب پھر جنان اس کے دل میں یعنی اللہ تعالیٰ کے آپ کے دل میں دل میں اللہ کی جو ہے محبت کے پاک شراب کی ذوق کے غلوے کی وجہ سے دینان دل میں اس کے غلوے کی وجہ سے آپ کو رونا آ جائے اللہ کے عشق محبت میں رونا آ جائے یا ہنسنا آ جائے تو اس سے نماز باتیں نہیں ہوگا البتہ رونے کے آنے کے امکان زیادہ ہے ہنسنا آنا تو بہت مشکل ہے لیکن پھر امکان ہے اس وجہ سے آپ نے فرمایا جیسے کہ اللہ کی بے نہاد کے رحمت کے ذکر پہ ممکن ہے اللہ کے اولیاء کو ہنسنے والی پہلے پہ آ جائے اور وہ شو کی مشاہدت نورے انتظالیات ہاں جی صدوت یعنی پھر اس کا غالب آنا مسلط ہونا اس وقت غلبہ حاصل غالب ہو جانا شوق ہے شوق و اردو میں شوق ہی کہیں گے مشاہدہ دیکھنا نور نور کا بن تجلیات اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اس کی نور کی جلوے کو دیکھنے کی شوق بن تجلیاتی کی. اس کے تجلیات کس چیز کی, کی مشاہدہ اللہ کے نور کے تجلیات کی جو ہے دیکھنے کے شوق ہے غلبہ صدوت شوق کے کی, کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کے اندر ہنسنا آ گیا یا رونا آ گیا تو اس الج میں بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگا صدبت غالبہ شوق مشاہد نور اللہ کے نور کو دیکھنے کی شوق کا من تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کے آسما اور صفات یا ذات کی تجلیات تو دس طرف سے منا روشن آنے والی ہاں جی تجلیات روشنیوں کا یا عشق و محبت کی تجلیات کا اس سے بھی نماز جو ہے باطل ہوگا وہ کے رکن آمدن نماز کے اندر جو نو عرق میں سے ایک کو آمدن چھوڑ دیں اور زیادہ تر رکن آمدن یا کسی رکن کو آمدن ترق کرے اور اضافہ کرے ساری زیادہ کریں اضافہ کریں یا وتر کو ترکیب آمدن نماز کے اندر جو ترتیب لائن میں آپ کو دیا ہے نیت سے لے کر سلامت اس کو آمدن چھوڑ دے اوپر نیچے کر دے نماز باطل ہوگا ول آخ کا کھانا وہ پینا یہ سب نماز کو باطل کرے گا اماں ماں باقی فی, فی ہے اما جو چیز باقی رہ گیا آپ کے منہ میں منال آتی معطیل معلوم کھائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے زبان میں پھنساف ہے یاستہ تو یہ نیچے چلا جائے تو یہ نرم ہو جائے بتدریس آہستہ وہ ویب تل اور نکل جائے پھر آستانہ صلات نماز کے دوران ف معاف یہ معاف ہے ہاں جی کھانے کے ذرات آپ کے زبان میں پھنسا ہوا تھا دانتوں کے بیچ میں وہ نرم ہو گیا پھر آہستہ بھی آپ کے اختیار کے بغیر نیچے چلا گیا اور آپ کو نکل نہیں سکا تو اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگا تو یہ مجموعی طور پر نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں باقی انشاءاللہ شاء ہم گے